اور جنہوں نی اللہ کی رام چھوٹیے اپنی گھر بار چھوڑے مظلوم ہے کر ضرور ہم انہیں دنہ میں اچھی جگہ دیں گے اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے کسی طرح لوگ جانتی فیچیاسی